اب اس کو بند لفظوں میں میں کیسے اثروں آپ نے بالکل کھلا لکھ دیا فتوا بالکل اب اس کو کیونکہ اور بھی سنتے ہیں یہ اس کا میں ترجمہ سوچ رہا ہوں کیا کیا جائے اپنی بیوی بی کے ساتھ میں روزے کی حالت میں اگر بوسو کنار لیا جائے اور اس صورت میں اگر انزال ہو گیا تو کیا ہوگا اگر دیکھنے سے انزال ہو جائے احتلام ہو جائے تو, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر اس کو جسم سے چپٹایا جائے گلے لگایا جائے اور اس میں اگر انزال ہو جائے ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا خالی دیکھنے سے روزہ نہیں اس لیے علماء نے ایسے موقع پر مباشرت سے منع کیا ظاہر اس کے بعد اور بھی آگے اسٹیج آئے گا لہذا بہتری اس میں ہے کہ قریب نہ جائے سمجھ گئے جناب تو بہتری اس میں اس لیے اب اس میں کفارہ کیا ہے اس میں ایک روزے کی قزا ایک ہوگی کفارہ اس میں نہیں ہے پھر ایک روزے کی قضا ایک روزہ ہوگی اور وہ ایک روزہ آپ کو آئندہ جو ہے وہ رکھنا پڑے گا